آگے یہ جی بھی کہتا ہے کہ جسموں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا یہ عقیدہ بھی تحذیب الاخلاق اور تفسیر القرآن کے حوالے سے جواب یہ عقیدہ بھی قرآن اور حدیث اور جمعہ امت کے خلاف ہے قرآن میں متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ من نے اسے قیامت تک جسموں کے ساتھ لوگوں کا حشر ہوگا و نفق ابھی سور فاحم اجدا سے ادار سدون سور پونکا جائے گا اس وقت سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلیں گے قادم کل شاہر وبی کلیم کہا جن مشرقوں نے ان مشرقوں میں سے کی, کی کون بو سیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہہ دے کہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ مخلوق کو خوب جاننے والا ہے اسی طرح ایک نہیں سینکڑوں احادیث میں میدان حشر میں لوگوں کا جمع ہونا معلوم ہوتا ہے مثلا حدیث میں ہے کہ الناس في واحد چار نمبر 487 کہ قیامت کا دن ایک ہی میدان میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے یوکشر انایسی یوم القیامت عالیہ ارزن بیزہ آفرا نقی ستی نقی صفی، یہ بھی مشکار سفر نمبر چار سو بیاسی کی روایت کہ روک قیامت کے دن ایک سفیر میدان میں جمع کیے جائیں گے جو مثل چھپاتی کے ہموار اور صاف ہوگا اس میں کسی کی کوئی امتیازی نشانی, نشانی نہیں ہوگی یعنی امتیازی شان نہیں ہوگی رسی چار سوسی بہ سم کیا حضرت رسی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ جس دن زمین و آسمان بدلے جائیں گے لوگ اس دن کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پولیس پر ہوں گے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا یہ روزی روشن کی طرح واضح ہے اس میں پوری امت کا اتفاق ہے اور کسی قسم کی تعویذ کی کوئی گنجائش نہیں اور ایسے لوگوں کو دائرے اسلام سے خارج کہا گیا ہے نیز ہر زمانے کے علماء حق نے ایسے لوگوں کی تکفیر کی ہے عقائد اسلام جلد و صفحہ بہن ہوئے